پہلے حصے کے مقدمے میں جاری ہے اس کتاب میں موجود افکار کس طرح پروان چڑھے ہیں اس سلسلے میں استاذ محترم نے چھ مراحل کا ذکر کیا ہے آج چھٹے مرحلے کا ذکر ہوگا جو دو ہزار تین سے دو ہزار چار تک محیط ہے اس مرحلے کا عنوان ہے احتلال امریکہ للعراق عراق و الحملۃسلیبی على الشرق الاوسط امریکہ کا عراق پر قبضہ اور مشرق وسطی پر صلیبی صہیونی حملہ میرے دوستو آپ حضرات کو چترا معلوم ہے کہ دو ہزار تین میں امریکیوں اور ان کے حلیفوں نے عراق کی طرف پیش قدمی کی اور افغانستان پر قبضے کے منصوبے کی طرح منصوبہ انہوں نے عراق میں بھی استعمال کیا اور بہت ہی معمولی مدت میں عراق کے منظم فوج اور اس کے شعبوں کو تحلیل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور وہ بغداد میں داخل ہوئے جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دوبارہ وہ تاتاریوں کے قدموں کے نیچے آئے یہ نئے تاتاری جن کو ہم انگریزوں کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہلاکو خان کے ساتھ آئے ہوئے اپنے اسلاف سے کم ظالم نہیں تھے عراق پر قبضہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے کا امکان ہے اور جو دروس اور عبرتیں ہیں یہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے لیکن اس کتاب کے افکار سے متعلق جو باتیں ہیں اور عالمی اسلامی جہاد کے سلسلے میں جو نکات ہیں انہیں استاذ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا احمد اسباب انتصار الامریکن فی افغانستان والعراق افغانستان اور عراق میں امریکیوں کی کامیابی کے اہم اسباب کہ امریکہ اور اس کے حلیف کیوں کر افغانستان اور عراق میں غالب ہو سکے اس کے اہم اسباب کیا ہیں ان اسباب کو استاد محترم نے چھ نکات میں ذکر کیا ہے پہلا نقطہ زمینی کاروائی کے لیے علاقائی ایجنٹوں کی مدد شمال اتحاد کی شکل میں اور طالبان کے مخالفین کی شکل میں کہ ہوائی بمباری ہو رہی تھی اور زمین پر علاقائی ایجنٹ اور امریکہ کے نوکر پیش قدمی کر رہے تھے دوسرا نقطہ پڑوسی ممالک کو شکار ملک سے الگ رکھنے یا بےطرف رکھنے کی بنیاد یہ ایک منصوبہ ہے کہ جس ملک پر حملہ ہو رہا ہے اس کے جو پڑوسی ملک ہے اس کو لا تعلق رکھا جائے اور غیر جانبدار رکھا جائے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پڑوسی ملک کو اس شکار ملک کے خلاف لاجسٹک سپورٹ یعنی جنگی امداد کے لیے استعمال کیا جائے جیسے کہ پاکستان شریف کو کیا گیا یا شکار ملک کے اطراف کو یا جو ملک شکار ہوا ہے اس کے پڑوسیوں کو لا تعلق اور غیر جانبدار کر دیا جائے جیسے کہ عراق میں ہوا مصر وغیرہ کو غیر جانبدار کر دیا گیا اور جیسے کہ افغانستان میں ہوا کہ پاکستان کو استعمال کیا گیا ایران کو عراق کے لیے استعمال کیا گیا بات سمجھ رہی ہے تو دوسرے نقطے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ملک شکار ہے جس ملک پر حملہ کیا گیا ہے اسے اس کے پڑوسیوں سے الگ تھلگ کر دیا جائے جیسا کہ ظاہری طور پر اگرچہ حقیقت میں تو سب ملے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ ظاہری طور پر مصر نے عراق کی کوئی امداد نہیں کی اور نہ ہی لاجسٹک سپورٹ اس نے فراہم کی والم لیکن قطر اس کی زمین پر موجود امریکی ہوائی اڈوں سے جہاز اڑ کر عراق پر حملہ وریت کا بھی یہی حال تھا دوسری طرف آپ افغانستان کو دیکھیں افغانستان کے معاملے میں پاکستان کو استعمال کیا گیا خوبصورت جملوں میں اگر کہا جائے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا اور ایران کو بھی استعمال کیا گیا ایران کو تو عراق کے مسئلے پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور افغانستان کے مسئلے پر بھی استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا ٹیشو پیپر ہے اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو امریکہ کا دشمن کہلواتا ہے اس لیے کہ یہ ایران کے عوام کی یہ طبیعت ہے کہ جب تک کوئی مارگ بر امریکہ امریکہ مرد کا نعرہ نہیں لگاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے سیاستدان مرگور امریکہ کے کا سہارا لیتے ہیں اور زبردست انداز میں امریکہ کی خدمتیں بھی کرتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی بعض ایسی تنظیمیں موجود ہیں جیسے حضرت عمران خان صاحب ہو گئے امریکہ کے خلاف ورزی میں زبردست بیانات کیے جاتے ہیں لیکن ہے امریکہ کا بات سمجھ میں رہی ہے تیسرا نقطہ امریکہ نے ہوائی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی کی فوقیت پر زبردست اعتماد کیا اس لیے کہ اس کے پاس یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے میدان جنگ کے اندر موجود ہر ہدف کو وہ بہت ہی آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے چوتھا نقطہ عسکری مقاصد کے حصول کے لیے شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور ہر قسم کی عوامی رائے کو دیوار پر مارا گیا ان کے احتجاجوں مظاہروں جلوسوں کسی بات کی پرواہ نہیں کی گئی خصوصی طور پر عراق کے مسئلے پر ہمارے مسلمان ملکوں میں اگر لوگوں نے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں مظاہرے میں نکل کر غم و غصے کا اظہار کیا ہو لیکن آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یورپی ممالک میں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ سڑکوں پر نکلے تھے اور عراق جنگ سے روک رہے تھے لیکن ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی پانچواں نقطہ عالمی رائے عامہ اور ہر و فکر جو کہ ان کے مخالف تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی ایک طریقہ یہ ہے کہ بے پرواہی کرنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے جو طاقتور سے تھے انہیں ترغیب کے ذریعے جھکایا گیا اور جو کمزور سے تھے ان کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا گیا اور جو ویسے ہی اے تھے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی یہ دنیا کی سیاست ہے میرے بھائیوں کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں اور جو کمزور ہے اسے ٹانٹ پٹ کی جائے اور جو اے وی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے اور افسوس ہے کہ آج کل ہمارے بعض اسلامی انقلاب سے متعلق لوگ بھی یہ سیاستیں سیکھ چکے ہیں اسی وجہ سے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ جب اپنے ہم منصب قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں کہ جیسے ان سے اچھے اخلاق والا دنیا میں کوئی نہ ہو لیکن آپ ان کے ماتحتوں سے پوچھیں تو آپ کو کہیں گے کہ یہ وہ الف سے جب اس کی بات شروع کرے گا یا تک تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے ہمارے سامنے تو بہت اچھا نظر آ رہا تھا تو اس لیے اوقلاء یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے اخلاق کو سمجھنا چاہیں تو اس کے ماتحت سے پوچھیں آپ کے سامنے تو سبھی اچھے بنتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ روئے جائے چیخے چلائے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے یہ ترتیبیں جو ہیں اس عالمی سیاست میں قبولی سیاست کے آثار و شہکار ہیں اور افسوس ہے کہ ہمارے بعض ساتھی اور ہمارے بعض بھائی جو ہیں ان سیاستوں پر عمل پیرا ہیں حالانکہ ہمیں اللہ تعالی کی جو تعلیم ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اشد القفار رحما و بینطنین وقف مسلمانوں میں سے جو تمہاری اتباع کرتا ہے اس کے سامنے تم اپنے پرو کو جکا دو توازو اختیار کرو اللہ تعالیٰ دے یہاں پر بات یہ ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا کی عالمی برادری کی اور اس کے علاوہ ہر مخالف رائے کی اور انہیں اپنے پروگرام کے مطابق یا ترغیب یا ڈرا دھمکا کر یا بے پرواہی کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کی اس لیے کہ امریکہ آج پوری دنیا کا ایک واحد سپر پاور بن چکا ہے اب روس یا اور کوئی رہا نہیں اس کے مقابل میں اور امریکہ جو ہے پوری دنیا کے ممالک کے سیاستوں میں مداخلت کرتا ہے ان کو اپنے مفادات کے مطابق جھکائے رکھتا ہے اللہ تعالی خود اس کے لیے کافی ہو جائے اور الحمدللہ اب یہ سپر پاور صفر پاور کی طرف آہستہ آہستہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ کوئی اس کو پہچانے گا بھی نہیں کہ امریکہ نام کا ایک ملک دنیا میں ہوا کرتا تھا چھٹا نکتہ تحول ال الاسلامیہ الى مجرد مشاہدین مسلمان قوم تماشائی بن گئے آجز کمزور بے بس لاچار بعد ان اخرجہم احمد حکم و علما نندا رت سرا الفیل جبکہ ان کے حکمرانوں نے ان کے منافق علماء نے ان کو جنگ کے دائرے سے اور کسی بھی قسم کا کام کرنے سے روک دیا ہے کیا آپ کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے چاہے جتنے بھی مسلمان ذبح کیے جائیں وہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے یہ اس زمانے کی نئی فقہ ہے اور اس زمانے کے نئے مسائل ہیں افغانستان میں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں وہ ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے انہوں نے کیوں مجاہدین کو پناہ دی کیوں دہشت گردوں کو پناہ دی اس لیے مارے جا رہے ہیں کشمیر والوں پر ایسا ہو رہا ہے ان کے گنا زیادہ آئے اللہ کا عذاب ہے اس لیے کو وہاں نہیں جانا چاہیے ناز یہ منافق علماء اور یہ مرتد حکمران ان لوگوں کی ان کاروائیوں کے بعد مسلمان قوم جو ہے فقط ایک تماشائی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے دیکھتی ہے بس ہاں چند ایک لوگوں کی غیرت کا انکار نہیں کرتے اگر یہ نہ ہوتی تو شاید آج مسلمان کہیں بھی نہ ہوتے لیکن ہم بطور امت بات یہاں کر رہے ہیں حیثیت امت امت جو ہے تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے حتیٰ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کفار کے ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مظاہروں میں نکلا کرتے تھے جبکہ ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں نکلا کرتے تھے اور ان میں بھی اکثر لوگ جو ہے اپنی تنظیموں کی سیاست چمکانے کی کوششوں میں اپنے خاص قسم کے جھنڈوں کو نمایاں کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے تھے یہ بات حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا